أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء ما يتذكر الا من ينيب فدعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات من عرش يقول الروح من امره على من شاء من عباده لينذر يوم الثلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآففة إذ القلوب ندى الحناجر كظميد ما للظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ وَاللَّهُ يَقْضِئِ بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إن أو haansmi agun ba الحمدللہ اللہ و علی رسول اللہ بعد قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ سورت المؤمن کی تفہیر جاری ہے جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے اور آج آیت نمبر سولہ سے آغاز ہوتا ہے آبد اللہ میں شیفان الرجیمن حمز ہی و نفے ہی و سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں یہ آیت نمبر بارہ سے بلکہ تیرہ سے آیت نمبر تیرہ سے آغاز ہو رہا ہے هو یوری کم آیاتی وما تذکر وہ ذات ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے یری کم ہی دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات دکھاتا ہے تم کو اپنی آیات یہ آیات آیت ان کی جمع ہے جس کا مانا نشانیہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی دو قسمیں ہیں ایک آیات قدریہ و بقونی اور دوسرا آیات شرح آیات شاعری سے مراد جو اللہ تعالیٰ کے فرامین اللہ تعالیٰ کے احکام اللہ تعالیٰ کے فرائض واجبات وغیرہ اور آیات قدریہ وقونیہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بارشیں برسانا فصلیں اگانا اور نے روزی مہیا کرنا کسی کو پیدا کرنا کسی کو مارنا یہ سب اللہ رب العزت کی آیات قدریہ و ہیں اور یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود برحق کی دلیل ہیں تو اللہ تم کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں یا اپنی آیات نزل اور اتارتا ہے تمہارے لیے میرا سما آسمان سے رز ان رزق. آسمان سے اتارنے کا مانا بلندی سے یہ جو اسما ہے سمو سے بلندی کے معنی میں تو روزی اوپر سے اترتی ہے بارش کی صورت میں اور وہ بارش زمین میں ایک تغیر رونما کرتی ہے باغات اور فصلیں اور کھیتیاں اور سبزیاں اور انگوریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں تمہاری خوراک ہے تمہارے جانوروں کی خوراک ہے اور وہ جانور تمہیں عمدہ گوشت مہیا کرتے ہیں کہ یہ سب آسمان سے برسنے والی بارش کا نتیجہ ہے تبھی اللہ روز رزت نہیں بھائی نصل میں رزقا اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق اسما سے مراد بلندی اوپر سے ظاہر ہے کہ بارش آسمان سے نہیں اترتی اوپر بادل ہوتے ہیں جو بارش برساتے ہیں تو یہاں اسماج سے مراد بلندی ہے اور پھر زمین مختلف اناج اور پھلوں اور صدیوں کی صورت نے اپنے خزانے اگل دیے یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں ہیں عما کرو اللہ یونیب اور نہیں نصیحت پکڑتا اللہ مگر من وہ شخص یونیب رجوع کرنے والا ہو جو ان آیات پر غور کرے اور توبہ اور انعبت کی صورت میں اللہ کی طرف پلٹ آئے اس کی اطاعت اختیار کر لے افط اسلام قبول کر لے وہی در حقیقت نصیحت پکڑتا ہے اور جو لوگ طبر کا شکار ہوں اور انکار اور مختلف تغیانیوں کا شکار ہوں وہ نصیحت کیا پکڑیں گے جن کے اندر نافرمانی کوٹ کوٹ کے بھری ہو اللہ تعالیٰ کے نشانیوں سے دور بھاگتے ہوں اور غور و فکر کا مادہ نہ ہو تو وہ نصیحت کیا پکڑیں گے تو نصیحت پکڑنے کی توفیق انہیں کو ملتی ہے جن میں رجوع کا مادہ ہو سچی توبہ کا مادہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا مادہ ہو اور اللہ کی ہر بات قبول کرنے ہر معاملے میں اس کے طرف رجوع کرنے کا مادہ ہو وہی ذرا حقیقت ان آیات سے فائدہ اٹھائے گا اور نصیحت حاصل کرے گا مزید اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کمر بستہ ہوگا تو اب تم کیا کرو گے فض اللہ بس اللہ کو پکارو گے اللہ کو پکارو مخلصین سیم الدین اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یعنی پورے اخلاص کے ساتھ پورا دین تمہارا اللہ کے لیے خالص ہو دین و نمازیں روزے افاد کا سارا نظام جہاد حج عمر یہ سب کچھ ہے تو یہ سب کچھ اللہ کے ہی خالص کر لو اور اس کو پکارو دعا کرو اس سے دعا کے دو قسمیں ہیں صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے یہ دعا عبادت ہے. اور ایک کہ دعائیں مسئلہ مانگنا طلب کرنا دونوں کے لائق اللہ تعالی ہے دعائ عبادت بھی اللہ کے لیے ہے اور دعائیں مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی کو پکارنا ہے اسی کی عبادت کرنی ہے اسی سب کچھ طلب کرنا ہے نبی احسام کی ایک نصیرت اجا صفردوس اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو وہی عطا کرنے والا ہے سوال کرو دعائیں مسئلہ ہے غیر اللہ سے سوال کرنے سے روکا نفی کی اس کی وحید فصل اللہ وحی دستان کا فصل جب بھی سوال کرے اللہ سے کر اور جب بھی استعانت کرو اللہ سے کرو اور عرش جو ہے وہ بلندی پر اللہ تعالیٰ کی آخری مخلوق ہے یہ رفیع الدرجات بلند و بالا سیڑھیوں والا جیسا کہ سورہ مہارج میں من اللہ معارج تارج الملائے تم روحی یوم وہ معارج والا سیڑھیوں والا فرشتے چڑھ کے جاتے ہیں اس کی طرف اور روح بھی یعنی جبریل بھی اس کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں بلندی پر ہے وہ یا پھر بلند بلند مرتبے والا ہے اونچے شرف والا ہے اور یہ سارے معنی اللہ تعالی کے لیے برحق ہے بلندی پر ہے علوم پر ہے اوپر سب سے آخری مخلوق اللہ کی عرش ہے جس پہ وہ ہے یہ بلند مرتبے والا ہے ایک بلند مرتبے والا اس کو قرار دے کر بلند سیڑھیوں والے کا انکار ہم نہیں کر سکتے یہ صوفیا کے عقیدے اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی ہر جگہ ہے ہر چیز میں ہے نہیں یہ اللہ کا مقام نہیں اللہ کا مقام علوم ہے بلندی پر ہونا ایسی بلندی جس کا احاطہ ممکن نہ ہو انتہائی بلندی پر ہونا یہ اللہ کا مقام تو اللہ تعالی بلند مکان والا ہے اور بلند مرتبے والا ہے جو عرش والا اوپر اللہ تعالی کا عرش ہے جو اوپر سب سے آخری مخلوق ہے اس عرش پہ وہ مستوی ہے خالی عرش والا کہہ دینا کافی نہیں ایسا عرش والا کہ عرش پہ مستوی ہے بننا وہ تو ہر شہ والا ہے وہ آسمانوں والا بھی ہے زمینوں والا بھی ہے پہاڑوں والا بھی ہے تو ضرور عرش میں کیا خاصیت ہے کہ آسمان اس میں موجود ہے ایسا عرش والا کہ اس پر مستوی ہے وہ یو کے روح امری علامہ یش وہ اتارتا ہے روح کو روس مراد یہاں پر وہی وہی وہ اتارتا ہے من امر ہی اپنے امر سے اللہ منشا جس پر چاہے جس پر وہ چاہتا ہے من نے ہی اپنے بندوں میں سے جس بندوں کو چاہے منتخب کر لے چن لے اپنی وہی کے نزول کے لیے اور اس کو نبوت کے شرف سے مشرف کرنے کے لیے جس کو چاہے چن لے یہ سہر اللہ کے پاس کسی اور کے پاس نہیں ہے یہودی جو اسلام کے سب سے بڑے سازشیں ہیں دشمن سب سے رضیل اور ذلیل مخلوق ہے انہوں نے یہاں بھی اللہ تعالیٰ سے مہاگرائی کی تھی وہ دور جو فطرۃ الرسل کا دور تھا اس سال اسلام کے بعد جب نبوت بند ہو گئی چھ سو سال بعد نبی السلام بوث ہوئے تو چھ سو سال کا وقفہ تھا انبیاء کی بیشت میں یہود کو کیا سوجے انہوں نے ادارے بنا لی مدرسے بنا لی ان مدارس میں ایک نصاب رکھا اور اعلان کر دیا جو ان مدارس میں داخلہ لے گا وہ نصاب پورا پڑے گا اسے ہم نبی بنا دیں گے اللہ تعالیٰ سے پوری مہادہ رائی اس قبیز قوم نے کی اللہ فرما خبر کہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے امر سے جس پر چاہتا ہے وہی اتارتا ہے جس کو چاہتا ہے نبوت اور رسالت دے کر محروظ فرماتا ہے اپنا پیغام اسے دیتا ہے اپنے بندوں میں سے کیوں لیکن ذرا یومق تاکہ وہ ڈرائے لوگوں کو يوم الطلاق سے یہ طلاق ناقیہ جیسے ملاقات ہم بولتے ہیں ملنا یہ طلاق یہ طلاق کا دن ملاقات کا دن ملاقات کے کئی صورتیں روحیں موت کی صورت میں جسم سے جدا ہو جاتی ہیں جب قیامت قائم ہوگی روح اپنے بدن سے ملاقات کر یوم طلاق ہی ہر بدن سے وہ مل لے گی ہر روح اپنے جسم میں فٹ ہو جائے گی اور مل لے گی اس میں یہ طلاق یوم الطلاق کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے بندوں کی آپس میں ملاقات اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندوں کی اللہ سے ملاقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندوں کی اپنے اعمال سے ملاقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنترا پر ظالم اور مظلوم کی ملاقات کسی نے دنیا میں ظلم کیے ہوں گے اللہ اس کو لائے گا کنترا پر کھڑا کرے گا اور جو مظلوم ان کو بھی لائے گا تو کنترا پر مظلوم اور ظالم آپس ملاقات کریں گے تصویہ کے لیے مظالم کو حل کرنے کے لیے یوم الطلاق کے بہت سے معنی تو قیامت کا دن یوم الطلاق ہے ملاقات کا دن ہے جو میں اس دن وہ سب صاف صاف ظاہر ہوں گے قیامت کے دن لوگ صاف صاف ظاہر ہوں گے کوئی چیز مخفی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مففی نہیں ان اللہ لا یکق علی شعی فی اللہ کے سما آسمانوں میں زمینوں میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مففی نہیں اس دن بھی مخفی نہیں ہوں گے ظاہر ہوں گے صاف صاف ظاہر ہوں گے ظاہر تو دنیا میں بھی ہے لیکن دنیا میں پھر بھی لوگ اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں لباس میں چھپاتے ہیں گھر کے کمرے میں چھپا لیتے ہیں پہاڑ کی غار میں چھپا لیتے ہیں زمین میں خند کے کھود کے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں اللہ سے چھپتے نہیں ہیں لیکن کسی معنی میں اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں لباس پہن لیا بدن چھپ گیا کمرے میں داخل ہو گئے اپنے آپ کو پورا چھپا لیا پہاڑ کی غار میں چلے گئے اپنے آپ کو چھپا لیا قیامت کے دن نہ لباس ہوگا نہ کوئی غار ہوگی نہ کوئی گھر ہوگا چکیل میدان ہوگا اور اللہ کے سامنے بالکل ظاہر باہر اور کلم کھلہ کھڑے ہوں گے ان نہ کو ملاق اللہ ہی یوم القیام صحیح بخاری کے دیز. قیامت کے دن تم اللہ تعالیٰ سے ملو گے بالکل ننگے پاور ننگے بدن جسم بھی نہیں چھپے گا نہ وہاں کو گھر ہوگا نہ کوئی مکان ہوگا نہ کوئی ٹیلا نہ کوئی پہاڑ جس کی اوٹ میں تم چھپ سکو چڈیل میدان اور بالکل کھلم کھلا اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے جو میں ہوں اس دن وہ ظاہر صاف صاف ظاہر ہوں گے رفظ علیہ کے سامنے الله من شعیع نئی مکھھی ہوگی نئی پوشیدہ ہوگی اللہ پر منهم ان میں سے شعیون کوئی بھی چیز اللہ تعالی بالکل پوشیدہ نہیں ہوں گے جسم کے ایک حصہ بال بال رواں رواں اللہ تعالی کے سامنے ہوگا ظاہر بھی ہوگا باطن بھی ہوگا اور اس سے کوئی شے بخری نہیں لمن الملک لیا آج بادشاہ کس کے لیے للہد القار اللہ کے لیے یہ اکیلا اور کہار ہے بڑے روب والا بڑے دبدبے والا اللہ رب سے خریش محت جب اللہ تعالیٰ آئے گا حساب و کتاب کے لیے قیامت کے دن آسمان اور زمین اور ساری مخلوقات اس کی انگلیوں پر ہوگی ان کو اچھال رہا ہوگا اور پوچھے گا لے مند ملک لیا اور بعد ویسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا انل ملک و اندیان میں ہوں بادشاہ اور میں ہوں عدل قائم کرنے والا دنیا ہیبت سے کاپ رہی ہوگی اج بادشاہت کس کے لیے اور ایک روایت میں آئیے نا مولوقل عرض کہاں ہیں زمین کے بادشاہ تو زمین کے بادشاہ کہاں ہوں گے بےچارے کسی اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے تختوں پر بیٹھے ہوں گے نہیں اپنی رعیت کے بیچ میں وہ کھڑے ہوں گے مارے مارے دن پر دن میں حکومتیں کرتے تھے انہیں کے بیچ میں کھڑے ہوں گے ضلعت و رسوائی کے ساتھ اللہ یہ کہ ایسا بادشاہ جو عدل قائم کرنے والا جو عدل قائم کرنے والا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے کرسی پر بٹھائے گا سب آج ملا یوم الملک العدل العادل وہ بادشاہ وہ رائی جو عدل سے کام لے اللہ کی توحید کے ساتھ عدل کرے ہی توحید کو نافذ کرے رسول اللہ کے ساتھ عدل کرے یعنی ان کو سنت ان کی سنت کو قائم کرے الحمد للہ یادیک اللہ السلام اللہ اللہ لیمن ملک اليوم آج بادشاہت کس کے لیے کون بادشاہ این مروغ زمین کے بادشاہ واحد القہار ایک اللہ کے لیے ہے جو واحد ہے اکیلا ہے اور قہار ہے بڑے ہی رو پر دبدبے والا اليوم تجزہ کل نسم بما کا سبد لا ظلم اندی الحساب آج بدلہ دیا جائے گا کل و ہر نفس کو ہر شخص کو بما کا ثابت جو اس نے کمایا لا اللمل یوں ظلم نہیں ہوگا کسی کے عمل کو ہم نہ گھٹائیں گے نہ کم کریں گے اگر عمل درست ہے ساری شرائط کے مطابق ہے تو کوئی ظلم نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا فضل مل جائے گا فضل مل سکت من فضل اللہ اپنے فضل سے عمل کو بڑھا دے گا کمی نہیں کرے گا ظلم نہیں ہے ایک عزیز خدشی مسود العلم کا فرمان اللہ فرماتا ہے یا بات انی حرمت ہر علی تو ظلم میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لی ہے اللہ فرما ہے ظلم نہیں ہے عدل ہوگا اور فضل ہوگا ظلم کی نفی ہے عدل ہوگا مالک یوم الدین وہ عدل کے دن کا مالک ہے اور فضل ہوگا عدل کا معنی ہر نیکی کا پورا بدلہ دیا جانا اور فضل کا معنی بڑھا کے دینا ایک نیکی دس گنا بڑھ جائے ستر گنا بڑھ جائے سات سو گنا بڑھ جائے اس سے زیادہ جہاں تک چاہے اللہ بڑھا دے ایک شب قدر جو رمضان کی رات ہے ایک ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ان کہاں ایک رات پانچ گھنٹے کی چھ گھنٹے کی سات گھنٹے کی اور کہاں پورے ہزار مہینے دن اور رات ملا کر اس کا فضل ہے یا نہیں تو ظلم نہیں عدل ہے بلکہ فضل ہے عدل کا مانا پورا بدلہ دینا اور فضل کا معنی بڑھا کے دینا اگر آپ نے سنت رسول کے مطابق اخلاص کے ساتھ ایک حج کر لیا اللہ اس کو ساتھ سو بنا دے گا حدیثے موجود ہیں ایک خجور خرچ کی آدھی خجور خرچ کی وہ قیامت کے دن بہت پہاڑ بن چکی ہوگی تو لاس المر یوم آج ظلم نہیں ہے اور ان اللہ سلی الحساب بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے انسانوں کا حساب لے گا جنوں کا حساب لے گا اور کوئی دیر نہیں لگے گی فریول حساب ہے وہ جلد حساب لینے والا وما امرانا اللہ واحداتن قلم ہی ہم بفر ہمارا حکم تو ایک ہی بار ہے اور کتنی جلدی آگ جھپکنے کی طرح سلیول حساب ہے وہ اندر یوم الفا اور ڈراؤ ان کو یوم الفا سے یہ آدیفا یا عذف کسی چیز کا قریب آنا قیامت جو ہے وہ اس کو آزفہ کہا گیا مونس کی سیزی کے ساتھ موسوف اس کا محذوف ہے وہ اندر ہوں ساط العفہ قیامت کے دن سے الآذفہ جو جلدی آنے والا ہے اس ان کو ڈراؤ ان قیامت کے دن کی جتنی بھی صفات ہیں سب مونس کی صفات الحاق کا القاریہ السائقہ تام سب مونس کیوں ہیں کی سب, کی سب کا مصوف اص محذوف ہے الحق کا الساط الحق کا القاریہ الساط القاریہ اتام الساط کسی طرح الآفا الاعت العظف اور ڈراؤ ان کو قیامت سے الآذفا جو انتہائی قریب آنے والی کل آتن قریب ہر آنے والی قریب اختار حساب لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اختار بلوا بن شق القمر قیامت قریب آ چکی بش تو انا بساط کا ہاتھ مجھے اس طرح بھیجا گیا ہے قیامت سے قبل کہ میں اور قیامت یوں ہیں اپنے دو انگلیوں کو جوڑ کے فرمایا جس طرح یہ دو انگلیت ملی ہوئی ہیں اس طرح میری ویست اور قیامت کا وقوع ملا ہوا قریب ہے ان نام دھرنا کم عذاب ہم تم ڈراتے ہیں عذاب قریب سے عذاب تمہارے قریب ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الجنت اقرب الحد تم مسل شراء کے نا نار مثلا کہ جنت جو ہے تم سے تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہے تسما ایک فٹ کا ہوگا دو فٹ کا ہوگا جنت تم سے ایک فٹ کے فاصلے پر ہے جہنم بھی تم سے ایک فٹ کے فاصلے پر ہے اتنی قیامت قریب ہے ہو سکتا ہے آج ایک نیکی کرو اور وہ نیکی تم کو جنت میں پہنچا دے ایک گناہ کرو اور وہ گناہ تمہیں جہنم میں پھینک دے تو اللہ کا آداب بھی قریب ہے قیامت کا بخوب ہی قریب ہے ڈراؤ ان کو دل قلوب لزل حناجر کا جس دن دل قلوب قلب کی جمع دل لزل حناجر حناجر حنجر کی جمع حلق دل حلق کے پاس کا زمین انتہائی جو ہے وہ تکلیف اور اذیت کے ساتھ حلق کے پاس دل ہوں گے دل قلوب لدل حناجر کازن جب دل انتہائی ڈرتے ہوئے حلق کے پاس ہوں گے کازن مانا خوف سے بھرے ہوئے ان کبم کا مانا کسی شہر کو بھر دینا دل خوف سے بھرے ہوں گے لطل حناجر حنجرہ کے پاس حلق کے پاس جب دل اچھل کے اوپر آ جائے گا خوف سے بھرا ہوگا تو اس میں کوئی اطمینان یا سکون ہوگا بالکل نہیں ہوگا اپنی جگہ دل ہو پھر سکون آ سکتا وہ تو حلق کے پاس آ چکے خوفی خوف بھرا ہوا ہے باہر بھی نہیں نکل سکتا اپنی جگہ پر جائے تو سکون آ جائے یا باہر نکل جائے موت آ جائے موت بھی سکون کا باعث لیکن نہیں نہ باہر نکلے گا نہ نیچے آئے گا حلق کے پاس ہوگا خوف سے بھرا ہوا اللہ کی تتو ادلافا جہنم کی آگ دلوں کو پکڑ لے گی تو دل کی تکلیف زیادہ ذیت ناک ہوتی مالحمیم ولا شفیع یوں اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من حمیم کوئی کو دوست بلا شفیم آپ کی سفارش کرنے والا یوں جس کی بات مانی جائے ظالمین سے مراد مشرقین کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو شرک کرنے والے ہیں نہ ان کو کوئی دوست ہوگا اور نہ ان کا کوئی سفارشی حمایتی مددگار جس کی بات مان لی جائے الکھ یوم دن بہ لمطین دنیا کے دوست کے آمد کے دن دشمن ہوں گے سوائے متقین کے اہل تخوا کی دوستیاں قائم ہوں گی ظالموں کی نہیں تو مال عن نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا یہ جس کی بات مانی جائے کوئی سفارش کر بھی دے گا تو سفارش قابل قبول نہیں ہوگی یا عالم خوینۃ العین بما تفصی سدور جانتا ہے وہ آنکھوں کی خیانت کو یہ خائے دو سیکے ہو سکتے ہیں یا تو مصدر فاعلہ کے وزن پر مانا واضح وہ جانتا ہے خیانت آنکھوں کی یا پھر خائے اسم فائل کا سیکھا اس صورت میں صفت اپنے موصول کی طرف مضاف ہے تقدیر عمارت یوں بنتی ہے یعلم الاعین العین وہ جانتا ہے ان آنکھوں کو جو خیانت کرنے والی آنکھوں کے خیاان کی بہت قسمیں آنکھ سے غلط چیز کو دیکھنا غلط پروگرام دیکھنا آنکھ سے اشارہ کر کے کسی کو بچانے کی کوشش کرنا یہ آنکھ سے انسان بہت سے اشارے کر سکتا ہے غلط چیز پر آمادہ کر سکتا ہے اشارہ کر کے کسی مجرم کو بچانے کی کوشش کر سکتا ہے یہ سب آنکھوں کے قیام تھے اور اللہ جانتا ہے آنکھوں کے خیاانتوں کو یا اس کی تقدیر عبارت یوں ہیں یا اللہ جانتا ان آنکھوں کو جو خیانت کرنے والی تو خائنہ کو مقدم کیا آئین کو موخر کیا یعنی صفت کو موسوم کے طرف مذاف کر دیا اس سے عبارت اور معنی میں تقویت پیدا ہوتی مزید مزید معنی موقع ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی خیالت کرنے والی آنکھوں کو بھی جانتا ہے اور آنکھوں کے خیالتوں کو بھی جانتا ہے ماں تخفی صدور اور جو سینے اپنے اندر چیزوں کو مخفی کیے ہوئے وہاں تخفی اور جو چیزیں پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں سدور سینے سدور صدر کی جمع سینوں میں جو چیز مخفی آپ نے چھپا رکھی ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے دلوں کے راز کو جانتا ہے سینوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے آنکھوں کے اشاروں تک کو جانتا ہے کہ آنکھوں کے اشارے سے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا خیالت آپ کے اندر موجود ہے ایسا اس کا علم جس ذات کو یہ سارا علم ہو جس ذات کو یہ سارا علم ہو آنکھوں کے اشاروں تک کو جانتا ہو دلوں کے راز تک کو جانتا ہو تو ولہ یقلی بلحق وہی ذات حق کے ساتھ فیصلہ کرتی قیامت وہی فیصلہ کرے گا وہ اللہ فیصلہ کرے گا جو دنیا میں تمہارے آنکھ کے ایک ایک اشارے کو جانتا ہے تمہارے دل میں جو چیز پوشیدہ ان کو جانتا ہے وہی ذات فیصلہ کرے گی نا اور کون فیصلہ کرے گا پھر کس نے قوت فیصلے کی اس لیے فرما کے بلدینہ یا ضمون مدون ہی لاقدون اب اور جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے نہ ان کو ان اشاروں کا علم ہے نہ دلوں کے رازوں کا علم ہے نہ دلوں کے بھیدوں کا علم ہے نہ دلوں میں چھپی ہوئی بات کو جانتے خاک فیصلہ کریں گے وہ اللہ فیصلہ کرے گا جو انسان کے عمل کو جانتا ہے عمل کے وقت اس کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے دل کی نیت کو جانتا ہے اور روز مرہ امور میں ارکاموں میں اس کے آنکھوں کے اشاروں تک کو جانتا ہے کیا کے ہے یہ سب چیزیں اللہ تعالی سامنے لائے گا اور حساب لے گا ان اللہ وسیع وسیع بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے ان میں ہے یہ صلاحیت جن کو تم بکارتے ہو پتھر حجر مردے کیا سن سکتے ہیں کیا دیکھ سکتے ہیں کیا حساب لیں گے وہ کیا فیصلے کریں گے اللہ تعالیٰ سمی ہے ہر بات سننے والا بصیر ہر کام دیکھنے والا جو انسان اللہ کے سامنے پیش ہوگا اللہ اس کی ایک ایک بات سن چکا ہے ایک ایک عمل کو دیکھ چکا ہے حتیٰ کہ آنکھوں کے اشاروں تک وہ جانتا ہے حتیٰ کہ دلوں کے بھیدوں تک وہ جانتا ہے یوم تمر السرائر اس دن سارے بھید کھول دیے جائیں گے وہ زیادہ حساب لینے والا تو جن کو تم پکارتے ہو وہ کیا حساب لیں گے تو نہ کچھ جانتے ہیں نہ ان کو کوئی علم ہے نہ کوئی دلوں کے بھیج جانتے ہیں نہ آنکھوں اشارے جانتے ہیں تو اس سے یہ بھی واضح ہو کہ آخرت کا حساب کتنا کڑا ہوگا وہ ذات حساب لے گی جو سنی اور بصیر ہے بندے کی ہر بات سن چکا ہر عمل دیکھ چکا ہے حتیٰ کہ بندے کی آنکھوں کے اشاروں تک وہ دیکھ چکا اور جانتا ہے حساب لے گا حتیٰ کہ جو راز دل میں پوشیدہ ہیں جو بندہ کہنا چاہتا ہے وہ بھی جانتا ہے جو نہیں کہنا چاہتا وہ بھی جانتا وہ ساری حساب دے گا تو کتنا کڑا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کا خوف ہونا چاہیے اور انسان اپنے سارے معاملات کو تخوا کی بنیاد پر قائم رکھے تاکہ اخر بھی حساب کامیاب ہو جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب آسان کر دے حساب لے ہی نا غفور رحیم بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والی یا اللہ ہمیں حساب سے مستف کر دے وہ بندے جو لاکھوں جن کو بلا حساب جنت میں داخل کرنا ہے ہمیں ان میں شامل فرما دے ورنہ یہ کو کڑا حساب اس کی ہم میں کہاں طاقت ہوگی اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اقول قولی اقور و اللہ علیہ وحرا الحمد للہ رب العالم